الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم عس قاف كذلك يوحى إليك وإلى والذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الارض هو العلي العظيم تَقادُ السَّمَاوَاتُ أَن تَفَطَّرَنَّ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا محمد, محمد و و رب العلمی سور شرع کا انشاءاللہ اللہ آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی توفیق سے اور اس سے قبل سور حامی میں سجدہ کا مطالعہ مکمل ہوا تھا یہ گفتگو پہلے بھی ہمارے سامنے آتی رہی ہے کہ یہ چوبیسواں پارہ اور پچیسواں پارہ اس میں جو مکی سورتیں آئی ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید کے عملی تقاضوں کو بھی ہمارے سامنے بیان کیا ہے یعنی توحید صرف یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو مان لیا جائے بلکہ اللہ کو ماننے کے بعد اس کی ماننی بھی ہے اور پھر اللہ کی اکیلے کے لیے مان لینا کافی نہیں اللہ کی بات ماننے کی دعوت دوسروں کو بھی دینی ہے اور صرف دعوت ہی نہیں دینی بلکہ اس زمین پر اللہ کی منوانے کی بھی کوشش کرنی ہے اللہ کے حکم اور اللہ کے احکامات اور اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد بھی کرنی ہے چنانچہ پچھلی صورت جو ہم نے مطالعے جن کا مطالعہ کیا ہے سورہ زمر میں اللہ ہی کی عبادت کا ذکر تھا سورہ مؤمن میں اللہ ہی سے دعا کرنے کی تلقین تھی یہ انفرادی سطح کے تقاضے تھے سورہ میں سجدہ جو پشلی نشیس میں ہم نے مکمل کی اس میں اللہ کے طرف دعوت دینے اللہ کے طرف بلانے کا حکم دیا گیا تھا یعنی اپنی ذات سے آگے بڑھ کر اب دوسروں کو بھی اللہ کی بندگی کی طرف لانے کی کوشش کرنا اور اب جو صورت ہم شروع کر رہے ہیں سورہ شورہ اگلی اور اس سے اگلی حکم آیا ہے آیت نمبر 13 میں اگلے جمعے اور اس میں اگلے جمعے انشاءاللہ مطالعہ کریں گے کہ اللہ تعالی نے جو رسولوں کو حکم دیا تھا وہی حکم اب اس امت کو دیا جا رہا ہے کہ ال عقیم الدین ولاتتفرقوا فی کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرو اور اس معاملے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ تو یہ توحید کے عملی تقاضے ہیں یعنی صرف کلمہ پڑھ لینا کلمے کا اقرار کر لینا اس پر محدود ہو جانا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اس سے اگے بڑھ کر اللہ کے تقاضوں کو سیکھنا سمجھنا عمل کرنا اسی کی دعوت دوسروں کو دینا اور اللہ کی بڑائی کے نفاس اور اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و کرنا یہ توحید کے عملی تقاضے ہیں اسی لیے اقبال نے کہا نا کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا اللہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کہاں اٹھتا ہوں میں لرز جاتا ہوں کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مفہوم اور مطلب کیا ہے یہ ہیں توحید کے عملی تقاضے جو ان صورتوں میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں صورت الشورہ میں مکی صورت ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا ذکر بھی آئے گا مشرقین کے شرک کا ذکر بھی آئے گا تام ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کا نفاذ ہو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے اس کا حکم بھی ہے اور بعد میں اللہ کے اس دین کی جد و جہد کرنے والے اللہ سبحان و تعالیٰ کے کلمے کو سر بلند کرنے والوں کی صفات کو بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے یہ موضوعات بسم اللہ الرحمن رحیم حامین عین سین قوف یہ سور شرح کا آغاز ہے اور یہ حروف مقطعات ہیں ہمارے علم میں ہے کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے اور ان کے بارے میں اصل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے کوئی وضاحت نہیں فرمائی ہاں بعض بزرگوں نے اہل علم نے کچھ معنی بیان کیے ہیں مگر یہ کہہ کر کہ اصل بات تو اللہ ہی کے علم میں ہے اور امت کے علماء کی جو مجموعی متفق علی یعنی ایگریڈ اپون رائے جو ہے وہ اس بارے میں یہی ہے کہ ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہیں البتہ یہاں پانچ آئے ہیں سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے کاف یا آئی سال وہاں بھی پانچ ہیں اور کم از کم ایک حرف فاتا ہے جیسے کہ نون یا صاد یا قوف یہ تین سوتوں کا آغاز ایک ایک ہر سے ہوتا ہے واللہ عالم اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی ہمارے علم میں نہیں ہے آگے فرمایا کہ اے نبی کا اللہ آپ کی طرف وہ اد الدین قبل اور آج سے جو پہلے تھے ان پر بھی اللہ نے وحی نازل فرمائی کون اللہ اللہ العزیز ذو الحکیم وہ واللہ جو غالب ہے حکمت والا ہے یہ فرمایا کہ آپ سے پہلے اللہ نے وحی فرمائی آپ پر فرمائی اور آپ سے پہلے یہ بات بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کئی مقامات پر یہ انداز قرآن میں آیا اللہ کے پیغمبر اللہ کے آخری رسول ہیں تو یہ آیت کا یہ حصہ بھی کہ آپ پر اللہ وحی فرماتا اور آپ سے پہلے جو اللہ نے وحی فرمائی یعنی یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد جو اللہ وحی فرمائے گا تو یہ آپ پر اور آپ سے پہلے کہیں ذکر قرآن میں آتا ہے یہ اشارہ ہے ختم نبوت کی طرف بھی یعنی ختم نبوت کے عقیدے کی طرف بھی مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلق سے کوئی سو کے قریب آیات قرآن سے جمع فرمائی تھی رسالے میں یقینا ہمارے اسلاف نہیں ان کو جمع فرمایا ہوگا. بیان فرمایا ہوگا لیکن مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ایک ہی رسالے میں ایک ہی مقام پر ان تقریباً ننانوے یا 100 آیات کو جمع فرمایا ہے کہ جس سے ختم نبوت کے عقیدے کا ذکر قرآنی حکیم میں ہمیں ہے البتہ یہ جو اللہ وہی اتا فرما رہے وہ اس اللہ کا تعارف بھی آیا العزیز کل اختیار رکھنے والا غلبہ رکھنے والا الحکیم حکمت والا جس اللہ نے کلام دیا ہے یہ احکامات دیے وہ کون ہیں وہ کل اختیار رکھنے والا ہے ایک دنیا کا انویٹیشن ہمارے ہاں شادی بیاہ ہوتا ہے یعنی تقاریب ہوتی ہیں بہت سارے کارڈ آتے ہیں کبھی سیزن آتے ہیں نا شوال کے مہینے میں یا دسمبر کے مہینے میں جنوری کے مہینے میں اب ایک ایک دن میں باغوں کا تین تین چار چار تقاریب کا انویٹیشن کچھ لوگوں کے پاس آ جاتا ہے تو اب میں ہر جگہ تو نہیں جا پاتا تو بہرحال انویٹیشن آیا ہوا ہے اور دعوت نامہ آیا ہوا ہے دل کیا تو چلے گئے دل کیا تو نہ گئے کوئی قیامت نہیں آئے گی لیکن اللہ کے احکامات کا معاملہ ایسا نہیں ہے. یہ ڈو اینڈ ڈائی کا معاملہ ہے یہ زندگی موت کا معاملہ ہے جیسے کہ قرآن میں قرآن کے بارے میں فرمایا گیا صورت و تاریخ و آخری بارے میں آخری پارے میں ان لقول لق فصل وما ہوا حضل بے شک یہ قرآن فیصلہ کن کا نام ہے حتمی بات ہے دو ٹوک بات ہے بل ہزل کوئی محاذ اللہ بےکار شہ نہیں ہے کہ جس کو تم نظر انداز کر دو جس کو تم فراموش کر دو جس کو تم توجہ میں نہ لاؤ جس کی خاطر تم محنت نہ کرو نہیں یہ ڈسائسو ورڈ ہے اللہ کا حتمی کا ہے اللہ کی طرف سے گویا کہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے تو کون اللہ یہ وہی دے رہا ہے جو کل اختیار رکھنے والا ہے دنیا والے تو بچارے مجبور ہیں ان کی پکڑ میں مجرمین نہیں آ پاتے یا مجرمین کا جرم ثابت نہیں ہو پاتا اللہ کے ساتھ ایسی کوئی کمزوری وابستہ نہیں ہاں الحکیم ہے جو کلام بھی دے رہا ہے تو وہ حکمت کے مطابق اپنے حکمت کاملہ کے مطابق دے رہا ہے اور اپنے اختیار کو بھی جب وہ استعمال فرماتا ہے تو کمال حکمت کے ساتھ ورنہ یہاں جیسے جیسے اختیار بڑھتا ہے کرپشن کے یا تباہی کے آ جانے کے کیونکہ اختیار غلط استعمال بھی ہو جاتا ہے جب بندوں کا اختیار بڑھتا ہے تو تباہی بھی بڑھنے کا امکان پیدا ہوتا ہے لیکن اللہ اپنے کامل اختیار کو کمال حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے اس اللہ کی ایک اور تعریف لہو فی الارض اسی اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یہ جملہ ہم کئی مرتبہ پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں بھی پڑھتے ہیں لیکن کبھی اس کو تنہائی میں ہی تنہا رکھ کر پڑھیں لہو الارض اسی اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تم کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں نا میرا ہے اونرشپ کا مکان ہے بھائی کیا اونرشپ کا بھی میرا اور اپنا ہے سب کہہ گا بھائی سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور کل اللہ کے سامنے اس سب کچھ کا میں نے جواب دینا ہے اچھا جو چاہوں سو کروں اسٹائل آج کل نعرے اٹس مائی لائف جیسے چاہو جیو ہاں یہ میرے اسٹائل ہے کیا ایک مومن کے لیے کہنے کی گنجائش ہے میں جو چاہوں سو کروں نہیں مالک وہ ہے میں تو غلام ہوں اس کا میں تو بندہ ہوں اس کا میں تو امین ہوں میں تو کسٹوڈین یا ٹرسٹی ہوں بلکہ کہ مجھے یہ سب کچھ میرے رب نے امانت کے طور پر میں مالک ہوں ہی نہیں تو جو جسم میں چاہوں کروں جو مال میں چاہوں کروں جو اختیار میں چاہوں کروں نہ, وہ کروں گا جس کی اس نے اجازت دی کیونکہ مالک وہ ہے وہ نہیں کر سکتا جس نے اس کی اجازت نہیں دی وہ نہیں کر سکتا جس سے اس نے منع کیا ہے جب یہ تصور بار بار اپایت الکرسی ہر نماز کے بعد ہم نے پڑھنی ہے نا اللہ کے پیغمبر علی السلام کی تعلیم کے مطابق سمجھ کر ادا کرے یعنی ان الفاظ کو لہو معاف اپنی حیثیت بھی یاد رہے گی اوقات بھی یاد رہے گی اور دوسرے کو آپ بھی کچھ خاطر بھی نہیں لائے گا یہ سیٹ ہے یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے یہ فلاں وزیر ہے یہی میرا کام کر سکتا ہے یہ فلاح ہے یہی اختیار رکھتا ہے وہ نہیں بھائی یہ سارے اللہ کے محتاج ہے یہ سارے مخلوق میں سے ہیں یہ مخلوق میں سے ہے تو یہ محتاج ہے کل اختیار اللہ سلحان تعالیٰ کا یہ عقیدہ ایک بندے مومن کو جرت عطا کرتا ہے یہ عقیدہ ایک بندے مومن کو شجاعت اور بہادری عطا کرتا ہے یہ عقیدہ بندے کو مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے کیوں وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے آزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْمِ اسی اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور وہ صف سے بلند مرتبے والا ہے اور وہ عظیم ہے عظمتوں والا ہے سچی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مہارفت میں جب کمی ہو اللہ کی پہچان میں جب کمی ہو تو بندہ کسی چھوٹی موٹی شہ کو ہی معاد اللہ خدا کا درجہ دے دیتا ہے کبھی کسی نے سورج کو چاند کو درجہ دے دیا کسی نے درختوں کو درجہ دے دیا کسی نے انسانوں میں سے کسی کو پکارنا شروع کر دیا یہ کب ہوتا ہے جس جب کسی اللہ کا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے کمتر شے پر بندہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو انسانیت والا جو شرف ہے اس سے بھی گرا دیتا ہے کہ جب وہ مخلوق میں صحیح کسی کو وہ سمجھ بیٹھے جو کہ اللہ کا مقام ہے یا وہ اختیار دے بیٹھے جو اللہ سبحان و تعالیٰ کا اختیار ہے جب وہ مخلوق میں سے کسی کے ساتھ وہ ایٹریبیوٹس یا صفات وابستہ کر لے کہ جو صفات اللہ سبحان و تعالیٰ کی ہیں تو پھر بندہ اپنے شرف سے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اللہ اس سے محفوظ رکھے یہ جو بار بار اللہ کی صفات بار بار اللہ کی نعمتیں بار بار اللہ کے احسانات بار بار اللہ کے انعامات بار بار اللہ کی قدرتوں کا ذکر آتا ہے یہ ہم ماننے والوں کے لیے بھی ہے تاکہ اللہ کی ذات پر ایمان میں اس اضافہ ہوتا چلا جائے فرمایا قریبے کے آسمان پھٹ جائیں ان کے اوپر سے یہ بڑا خطرناک ایک بیان ہے جس کی وضاحت ہے سور مریم میں تقاضم تو نمین فوکنا کریبے کے آسمان اب ان کے اوپر سے پھٹ جائیں کیوں پھٹ جائیں وہ سوریہ مریم میں ذکر آتا ہے آئے تمبر 98 اور اس اگلی آیات کے لگ بھگ بلکہ 92 سے 98 میں کہ یہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد قرار دے دی دی معاذ اللہ نصرانی عیسی علیہ السلام کو بیٹا قرار دے دیا معاذ اللہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا قرار دے دیا معاذ اللہ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کے بیٹے قرار دے دیا معاذ اللہ یہ جو اللہ کے ساتھ اولاد کا تصور جن لوگوں نے گھڑ لیا عقیدہ گھڑ لیا ان کے اس ان دعو للرحمن ولدا سورہ مریم میں تفصیل ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ہل پڑے ان کی اس حرکت کی وجہ سے کہ, کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد قرار دے دی یہ تو سورہ مریم میں آپ تفصیل سے پڑھی آئے نمبر 92 سے اٹھانوے لگ بھگ ہی آیات ہیں یہاں فرمایا کہ قریب تھا کہ پھٹ جائیں مگر کیوں نہیں پھٹ رہے آسمان یہ بھی دیکھیے اللہ کا تحمل اللہ کا ہل اللہ کا برداشت والی صفت کا پہلو کہ لوگ شرک کر رہے ہیں اس کے ساتھ اور بدترین شرک کر رہے ہیں دیکھیے انسان کا بیٹا کیا ہوگا انسان ہوگا کسی جانور کا بچہ وہی وہی کہلائے گا تو تم خدا کا بیٹا قرار دے کے کسی کو خدا کا درجہ دینا چاہ رہے ہو اتنا بڑا جرت کا معاملہ اتنا بڑا بتاقیدگی کا معاملہ تو آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے پہاڑ ہل پڑے لیکن اللہ کا تحمل دیکھو اللہ تم پر اپنے آزاد کو روکتا ہے نازل نہیں کرتا فوراً تو تمہارے سے اپنی نعمتوں کو نہیں روکتا یہ اللہ کا تحمل ہے یہ میں نے جملہ اس لیے عرض کیا ہے ہم اپنے شب و روز کے معاملات میں دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی کیڑے مکوڑے جیسی باتوں پر ہمیں غصے آتے ہیں چیک کیجئے گھر میں مرچی نمک زیادہ کم ہو گیا تو آسمان سر پہ اٹھا دیتے ہیں پورا سال ماں کھانا بنا کر دیتی رہے بیوی بےچاری وہ بنا کر دیتی رہے منہ سے جھوٹی تعریف بھی نہیں ہوتی ایک دن تین دن میں ایسا کچھ ہو جائے تو آسمان سر پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ذرا کسی کی گاڑی ٹچ ہو گئی ہماری گاڑی سے ذرا سی کچھ بھی نہیں ہو ٹچ ہوئی ہے پھر دیکھیے جو زبان درازیاں ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات پر ہمیں بڑا غصہ آتا ہے جی اور اللہ کا حکم ہم خود توڑتے ہوں اللہ کے احکامات ہمارے گھر والے توڑتے ہوں تکلیف ہوتی معاشرے میں برائیاں پھیلتی چلی جائیں اللہ کے احکامات کے خلاف بغاوت ہوتی چلی جائے سرکشی ہوتی چلی جائے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں نہیں آتا یہ جملہ کی ورث کیا میں نے تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول عالی صدل نے اپنے راتی معاملات میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا سب کو معاف کیا لیکن جب اللہ کی حد ٹوٹتی تھی تو سب سے بڑھ کر غصہ اللہ کے رسول کو آتا تھا صلی اللہ علیہ آج ہم چیک کر لیں کہاں آتا ہے ہمیں اور کہاں نہیں آتا جہاں آنا چاہیے وہاں چھپ نکل جاتے ہیں کیا کریں جی اور جہاں نہیں آنا چاہیے برداشت کرو معاف کرو وہاں پہ غصے کا ادار کرتے ہیں اور چیک کیجئے گا ہمیشہ اپنے سے کمزور پہ غصہ آتا ہے میں. باس پر آتا ہے کبھی ہاں؟ باس پر آتا ہے کبھی حالانکہ آنا چاہیے بہت کچھ برا کر جاتا ہے وہ لیکن ہمیشہ کمزور پہ نکالتے ہیں غور کیجئے اور اللہ کی شان دیکھیے ساری مخلوق کو مٹا دینا کوئی مشکل کام نہیں جی اس کے لیے کن فون اس کی شان معاف کرتا ہے وہ اس کا تحمل دیکھیے اس کا حلم دیکھیے یہ اللہ کی شان بہرحال من قریبے کے آسمان ان کے اوپر سے پھٹ جائیں کیوں نہیں پھٹ رہے بحمد ملا کہ فرشتے ہیں جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اس اللہ کی حمد کے ساتھ اپنے رب کے حمد کے ساتھ و لمن الارض اور وہ زمین والوں کے لیے بخش طلب کرتے ہیں اللہ یہ ہم نے پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا سرت المکمن میں سرت المکمن کی شروع کی آیات میں آسمانوں میں ہونے والی دعاؤں کا ذکر ہے ایمان والوں کے لیے آسمانوں میں فرشتے اور وہ فرشتے جنہوں نے یحملون میرونش اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں بلین آمنو جو ایمان لائے اور جنہوں نے توبہ کے لئے بھی اختیار کی ان کے لیے آسمانوں میں دعائیں ہو رہی ہیں اور اس زمین پر اگر اللہ کا یہ آزاد نہیں بھڑک رہا کہ آسمان پھٹ جائے تو یہ ایمان والے جو ایمان پر کاربن ہیں جو توبہ کر رہے ہیں نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں یہ ان کے تو باقی زمین والوں کو اللہ بچا رہا ہوتا ہے اور جب زمین پر بندے اللہ کے ہو رہے ہیں اس کے ممن ہو جائیں اس کے فرما بردار ہو جائیں اس سے توبہ کریں اس کے, اس کے حضور رجوع کریں تو زمین والے تو زمین پر یہ عمل کر رہے ہیں ادھر آسمانوں میں اور اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے ان زمین والوں کے لیے ایمان والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ادا ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب بھڑک نہیں رہا ہے ورنہ یہ حرکت ہے کہ لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد قرار دے دی معاذ اللہ اس پر تو آسمان پھٹ پڑے اوپر سے یہ قرآن بتا رہا ہے فرمایا بحمد ربہم اور وہ فرشتے ہیں تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی اس کی ہم کے ساتھ لِمَنْ اور وہ زمین الو کے لیے بخشش مانتے ہیں الا آگاہ ہو ان اللہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ اللہ وہ بہت بخشنے والا اور مسلسل اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا حدیث قدسی ہے سبقت غضبت رحمتي على اللہ فرماتے میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ کبھی قران کہتا ہے كتب ربكم على نفسه الرحمہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا مگر تم بھی تو اس کی رحمت کا مستحق بننے کی نہیں محنت کرو سورہ زمر میں ہم نے پڑا کہ اے میرے نبی اللہ فرماتے ہیں میرے نبی میرے ان بندوں سے کیجئے سین ج نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا لا تقنت رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ جميعا بے شک اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے انہ غفور رحیم بے شک اللہ غفور ہے رحیم ہے مگر وہ امیب و الا ربی لوٹو تو صحیح اپنے رب کی طرف پلٹ تو آؤ اپنے رب کی طرف واسم و اور اپنے آپ کو جھکا دو دو اس کے حکم کے سامنے تم یہ کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور اپنی رحمت سے بھی نواز دے گا اللہ مجھے اور آپ کو ہماری ہمارے اعمال کی اصلاح کی بھی توفیق دے پلٹنے کی بھی توفیق دے گناہوں کو تر کرنے کی بھی توفیق دے اور اس کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے فرمائے کہ بالدین تخدم اولیا جن لوگوں نے اللہ کے سوا کوئی اور رفقا یا اولیا تراش لیے یعنی سر پر کار ساز اللہ حفیظ العلی اللہ ان پر لگوان ہے جو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے اللہ جیسی صفات کسی میں مان رہا ہے اللہ والے خیارات کسی اور میں مان رہا ہے اللہ کی ذات سے جو باتیں وابستہ ہیں وہ کسی اور میں تسلیم کر رہا ہے جو جو اللہ کے ساتھ اوروں کو اولیا یعنی ولی کارساز اللہ کے برابر قرار دے کر ٹھہرا رہا ہے اللہ حفیظا علیہم اللہ اس سب سے واقف ہے دیکھ رہا ہے <coughs> وما <انت علیہم> <coughs> اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر ذمہ دار نہیں کیا مطلب پیغمبر کا کام سمجھانا بتانا پہنچانا ہے لوگوں سے پوچھ گچھ کرنا باس پوس کرنا اور نتائج دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے پیغمبروں کو بھی منوانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی فدکر ان نما علی مسئطر اے نبی علیہ السلام نصیحت فرمائیے آپ نصیحت فرمانے والے ہیں یا دھیانی فرمانے والے ہیں آپ ان پر ذمے دار نہیں منوانا آپ کا کام ہے ہی نہیں قرآن میں سرط البقرا میں کہا گیا کہ <الْجَحِين> کی بکرا کیا 119 میں اے نبی علیہ آپ سے اہل جہنم کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا تو دین کا کام کرنے والے دین کی دعوت کا کام کرنے والے انہیں بھی یہ بات یاد چاہیے کہ بتانا سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے منوانا ہمارا کام نہیں ہے اور ہدایت دینا, دینا نہ دینا یہ بھی اختیار اللہ کا ہم اپنا کام کریں اور اللہ تعالی اپنا کام کریں گے و ما امتع علیہ بوکیل اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپ ان پر وکیل یعنی ذمہ دار نہیں ہیں وہ کذالک وحینا الیکا قران عربیہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے اپ پر قران عربی نازل کیا یہ عربی قرآن اس پر پچھلی شیس میں بات بھی ہوئی تھی غالباً عطا کیا گیا تاکہ آپ امل قرآ والوں کو ام یہ مکہ مقدمہ کو کہا گیا سینٹرل پلیس مرکزی بستی اس کے رہنے والوں کو آپ خبردار کرے ومنح اللہ اور جو اس کے ارد گرد ہیں ان کو بھی آپ خبردار کرے خبردار کرنے کا مطلب اللہ کی پکڑ سے خبردار کرنا اللہ کے عذاب سے ڈرانا کہ دیکھو میں تمہاری طرف بھیجا گیا اللہ کے اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا پیغام ہے اب تم قبول نہ کرو تم نہ مانو تو پھر اللہ کی پکڑ دنیا میں بھی آتی ہے اور سب سے بڑی پکڑ اور عذاب کا معاملہ وہ آخرت میں ہے یہ اندار کا معاملہ البتہ یہاں فرمائے کہ ام قور والوں کو مرکزی بستی مکہ مکرمہ وہ سینٹرل پلیس تھا سارے عرب کا مذہبی اعتبار سے بھی یہی سینٹرل پلیس تھا اور کونے کونے سے دکھ وہاں پر آیا کرتے تھے اور بہرحال تجارت بڑی جو تھی وہ ہاتھ میں تھی قریش کی تو ایک اعتبار سے وہ تجارت کرنے والوں کبھی ایک مرکز تھا کہ وہاں بڑے بڑے تو جار جو وہ رہا کرتے تھے بہرحال تو یہ سینٹرل پلیس تھا جہاں سارے عرب بھر سے لوگوں کے آنے کا امکان تھا اللہ البتہ آگے فرمایا ومن ہے اور اس کے ارد گرد والوں کو بھی یہ ارد گرد سے مراد صرف مکے کے اطراف کے لوگ نہیں صرف سعودی عرب کے لوگ نہیں ہے صرف عرب کے علاقوں کے لوگ نہیں ہے بلکہ یہ ساری دنیا ہے کیوں جیسے کہ ابتدا میں ذکر کیا گیا رسول اللہ خاتم النبیین نے صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے بعد اس ذمہ داری کو تو قیامت تک چلنا ہے یہ انذار والا فریضہ یہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے والا فریضہ یہ قیامت تک چلنا ہے تو ہل ارد گرد میں سراؤنڈنگز میں یہ ساری انسانیت آئے گی اور اب رسول اللہ علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندوں پر ہے یہ وہ بات ہے جو آج امت بھول رہی ہے اور ہم نے کچھ کاموں کو فکس کر دیا ہے یہ فلاں ہیں ان کا کام ہے نکاح پڑھانا یہ فلاں ہیں ان کا کام ہے جمع پڑھانا یہ فلاں ہیں ان کا کام ہے تبلیغ کرنا اور ہم فلاں ہیں ہمارا کام ہے کاروبار کرنا. ہمارا کام ہے جو ہے وہ ایکسل کرنا مختلف پروفیشن کے اندر ٹھیک ہے کاروبار بھی کیجیے نوکری بھی کیجیے پروفیشن میں ایکسل بھی کیجیے مگر یاد رکھیے کہ میری اور آپ کی سب سے بڑی حیثیتیں دو ہیں ایک عبد اللہ کی اللہ کا بندہ اور ایک امبتی کی رسول اللہ کا امت ہی ہونا صلی اللہ علیہ وسلم باقی ساری باتیں نیچے آپ کی میری کوحیثیت اللہ کے نگاہوں میں ہوگی تو اس بات پر کیا پر میں اللہ کے بندے بننے کی اصل کوشش کرتے کے کہ نہیں اور نمبر دو یہ جتنی فضیرتیں ہم سنتے ہیں بڑی فضیرت ہے سرکار دو عالم کی امت کی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا جنت میں تیار ہے بجا ہے بالکل صحیح بات ہے مگر یہ فضیرتیں خالی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے کی بنیاد پر نہیں ہیں بھائی معاف گا یہ فضیرتیں ایک ذمہ داری کے ساتھ ہے جاب پر کام نہ کریں تو بیس ہزار کی تنخواہ نہیں ملتی ہم چاہیں کہ جنت ہمیں فری کے اندر مل جائے عجیب سی بات ہے کہ نہیں بچہ محنت کیے بغیر گریڈس لے کر نہیں آتا آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ جنت الفردوس میں جگہ پا جائے گھر بیٹھے عجیب سی بات ہے کہ نہیں تو بجا ہے کہ ممبر کی ذمہ داری بھی کوئی ادا کرے گا بجا ہے کہ وہ فلاں کام بھی کوئی کرے گا لیکن یہ بھی اتنا ہی بجا ہے کہ آپ اور میں امتی ہیں آپ نے اور میں نے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے اپنی استعداد کے مطابق اپنی صلاحیت کے مطابق اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق مگر کرنی اور امتی اسی وقت امتی قرار پائے گا جب وہ یہ کام کرے گا اس سے کہ امت کو اس کام کے لیے برپا کیا گیا ہے امت کو محلہ بنانے کے لیے جائیدادیں جمع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بھائی وہ پہلے بھی لوگوں نے بنائی تباہ ہو گئی جائیدادیں ان کی اور جن کی رہ بھی گئی وہ چلے گئے جائدادیں کھڑی اس اس امت کو بڑے کام کے لیے پیدا کیا گیا آج ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر ہی ختم ہو رہے ہیں چھوڑ دیئے تصویر میں نہیں جا رہے ہم صرف شادی بیاہ کے مسئلے کو لے لیں جو پوری زندگی کا مسئلہ بنا ہوا آج کل آدھی زندگی اپنی شادی کی تیاری آدھی زندگی بچوں کی شادی کی تیاری وہ اندازہ نہیں ہراجی ہوگی نہیں مجھے کیا اللہ نے شادیاں پیدا کرنے کے لیے پیدا کی ہمیں فقط یہ ضرورت کر لیجئے پوری وہ جمعے کے بعد مستقل نکاحوں کا سلسلہ جاری وہ گفتگو وہاں کر لیں گے انشاءاللہ لیکن اللہ نے مجھے آپ کو بڑے کام کے لیے بھیجا تو اب یہ قرآن جو کہہ رہا ہے اس مقام پر ومن حَوْلَهَا اے نبی آپ خبردار کیجئے اس کو جو اس کے ارد گرد ہیں تو یہ صرف رسول اللہ کے دور کے لئے نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں تو آج پڑھ رہے ہیں تو قیامت پڑھا جائے گا تو انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی اب اس امت پر ہے اور ہر اس امتی پر ہے جو تسلیم کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ فرمایا ام لتنذر ام القرى تاکہ مکہ مکرمہ والوں کو خبردار کرے ومن حولها جو اس کے ارد گرد ان کو بھی خبردار کرے وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه اور آپ خبردار کرے اس دن کے اس دن سے جمع ہونے کے دن سے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں جمع ہونے کا دن کیا مطلب ہے سب پہنچیں گے ہر ایک کو پہنچنا ہوگا ہر ایک حاضر ہوگا اللہ کے سامنے اور ہر ایک کو مجھے اور آپ کو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی پوری زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے جوانی کے بارے میں جواب دینا ہے مال کہاں سے کمایا اس کے بارے میں جواب دینا ہے مال کہاں خرچ کیا اس کے بارے میں جواب دینا ہے جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کرنا ہے اس کے بارے میں جواب دینا ہے یہ جامع الزی کی حدیث ہے نعمتوں کے بارے میں جواب دینا ہے سورتقاصو کی آخری آیت ہے فب یہی اعلیٰ یوربی گما کتنی نعمتیں اللہ نے دی اس کے بارے میں جواب دینا ہے تمہیں امت محمد میں پیدا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے جواب دینا ہے تمہیں قرآن دیا تھا اس تعلق سے جواب دینا ہے تمہیں دین اسلام مکمل کر کے دیا تھا اللہ نے اس بارے میں جواب دینا ہے ہر ایک میں اور لاری بفی اس کے آنے میں کوئی شک نہیں فریق فی الجنہ ایک گرو جنت میں ہوگا وہ فریق الف صعیب اور ایک گرو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا اللہ ماجر اللہ آگ کے آداب سے محفوظ کرنا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہم نے جنت کی دعا اللہ سے کتنی مرتبہ کی تھی سیریس ہیں ہم لوگ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہم نے جہنم سے بچنے کی دعا کتنی مرتبہ کی تھی پانچ دفع پانچ دفاع کافی ہے میرے اور آپ کے رسول نے روزانہ صبح سات مرتبہ دعا کی ہے اللہ ماجر اللہ مجھے آگ سے بچا ل میرے اور آپ کے رسول نے روزانہ سات مرتبہ دعا کی ہے مغرب کے بعد شام کے اسکار میں اللہ من النار اللہ مجھے آگ سے بچا لیں کتنی مرتبہ ہو گیا چودہ مرتبہ یہ تو معروف بات ہے بنڈا رات کے قیام میں بھی رسول اللہ کی دعائیں ہوتی ہیں اور آپ کبھی ایسے روتے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی جیسے ہانڈیا او ہے چولے پر اتنا آپ روتے تھے اور آپ تو معصوم تھے خطاؤں سے پاک تھے تو مجھے اور آپ کو کتنی پناہ مانگنی چاہیے جہنم کی آگ سے ہم لوگ جنت چاہتے ہیں الحمد چیک کیجئے نا کتنی مرتبہ جنت کی دعا کی تھی اور دعا کافی ہے بچے کے نمبر بھی ایگزام کے اندر گھر بیٹھ کر نہیں آتے چاہے کتنی دعا کروا لیں آپ بھارت محنت تو کرنی ہے نا اور کرتے ہیں وہاں دعا کم ہوتی ہے محنت زیادہ ہوتی ہے لیکن دعا بھی زیادہ ہونی چاہیے وہاں تو محنت ہی محنت کروا رہے ہیں نوکری کے معاملے میں محنت ہی محنت ہو رہی ہے کاروبار میں محنت ہی محنت ہو رہی ہے دعائیں کم ہوتی ہیں اور جنت کے بارے میں ہم کیا چاہتے ہیں دعا بھی مولوی سے کر رہے ہیں پرچیاں ادھر برچی آتی ہیں تو بھائی کیا ایک, ایک کا نام لے کے سینکڑوں کے لیے دعا کرانا ممکن ہے جمعے میں میں اور آپ خود اللہ سے کتنا مانگتے ہیں جنت کو کتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یعنی کتنی دعا کرتے ہیں جہنم سے بچنے کی چیک کر لیتے کیا واقعی جنت کے بارے میں سیریس ہیں کیا واقعی جہنم کے بارے میں سیریس ہیں چیک کر یہ قرآن کا ہر سفا برابر مجھے پتا ہے ہر دوسرے جمعے بات آتی مجھے معلوم ہے الحمدلہ. میں کیا کروں کہ اللہ کا کلام ہر صفحے پر یہ باتیں کر رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں مولوی والی باتیں ہیں، ہے نا کتنے آرام سے اڑا دیتے ہیں جنت کی باتیں جنت کی نعمتوں کی باتیں اور جنتوں کی ہووں کا لب زبان پر آئے تو تم کو اس کسی کو کام ہی نہیں اور قرآن اللہ کا بیان کرتا ہے حدیث اللہ کے رسول کے بیان ہے تو کوئی بات نہیں بھائی قبر میں اتریں گے تو پتہ چل جائے گا یہ مولویوں کی باتیں تھی یہ کچھ اور تھا وہاں مولوی نہ چھوڑانے آئے گا نہ مولوی کی قبر میں جائیں گے مولوی نے اپنی قبر میں جواب دینا آپ نے اور میں نے اپنی خبر میں جواب دینا ہے تو بڑا آسان ہے مولوی پہ رکھ کر اسلام والوں پر رکھ کر داڑھی والوں پر رکھ کر دین والوں پر رکھ کر اسلام کی باتوں پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھا دینا بہت آسان ہے دیکھیے بارہ خبر میں لیٹنا تو ہے جا کر وہ بہت مشکل مرحلہ ہے حشر کے میدان میں کھڑا تو ہونا ہے بڑا مشکل مرحلہ ہے اور جانا سب سے بڑی آفت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے من جرن اللہ آگ سے محفوظ فرما اور اللہ کا جنت الفردوس اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کے سوال کرتے ہیں واخر اللہ رب